آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر سبق پڑھیے انشاءاللہ تبارک مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید آپ کا درست ہو جائے گا اور بے شمار برکتیں انشاء اللہ زوجل ملیں گی آپ بھی مل کر پڑھیے بسم اللہ الرحیم حمزہ زبرآ ہ ہیش دال اب دیکھیں یہاں پہ یاد ساتھ میں لکھا ہوا ہے اس یا کو ہم نے نہیں پڑھنا جس طرح انگریزی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ سائلنٹ حروف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہ لکھا جائے گا لیکن اس یا کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزاری علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا رام مسا کلیم اللہ علیہ نبینہ علیہ السلاۃ والسلام نے عرض کیا اے اللہ عز و جل جو اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی کیا جزا ہے فرمایا میں اس کی ہر بات پر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں جیسا کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے اللہ تعالی ایک شخص کو تیرے ذریعے سے ہدایت فرما دے تو یہ تیرے لیے تمام روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے پرانے پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے فرض حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ نہیں سورت المل کی تلاوت مدرسۃ المدینہ بال الحمد اللہ عالمین وسلات وسلام وعلیٰ اما بعد اماب فعد من شعیطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاتو السلام و علی قیا رسول اللہ علیہ والا علی کوا صحابیا حبیب اللہ سلاۃ وسلام و علئی قیا نبی اللہ وعلا آلک کوا یا نور اللہ میرے شیخ تریکت امیر سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت معلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکات ملالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں سرکار عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان علی شان نقل فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد حمد و ثناء اور دروش شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا اللہ اللہ محمد علی محمد الحبیب اللہ صلح صلح اللہ علیہ وسلم <تصفح> میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ مدنی چینل پر سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ملازہ فرما رہے ہیں الحمد للہ زل ہماری تقریباً چھ تختیاں یہ مکمل ہو چکی ہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ساتویں تختی پڑھیں گے تمام اسلامی بھائی اپنے قاعدوں کو کھول لیجئے اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی مدنی قاعدہ لے لیں اور مدنی قاعدہ لے کر اس سے آج ہمارے ساتھ آپ بھی سبق پڑھیے گھر کے جو بچے آپ کے موجود ہیں ادھر ادھر انہیں بھی بلا لیجیے ان تبارک و تعالیٰ وہ بھی تعلیم قرآن سے آراستہ ہو جائیں گے ان اللہ اور اس کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی کہ قرآن مجید فرقہ حمید درست طور پر پڑھنا آپ کو ان شاء اللہ آ جائے گا تو الحمد للہ چھ اسباق ہم پڑھ چکے ہیں جن میں حروف تہجی بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں اس کے علاوہ حرکات آپ نے حروف مستعلیہ پڑھے اور تنوین پڑھی اور کے بعد ان سب تختیوں کا مجموعہ آپ سبق نمبر چھ کے اندر پڑا آج انشاءاللہ تبارک اللہ سبق نمبر سات ہم شروع کریں گے اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے آئیے چند مدنی دیتا ہوں کہ یہ جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں اس سبق کے اندر واو اور یا پر لگی ہے یہ سبق آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے واو اور یا پر جو حرکت لگی ہے اس علامت کو جزم کہتے ہیں آپ جزم کو اسکرین اس پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں ساکن ساکن اور اس علامت کو کیا کہتے ہیں جزم, جزم, جزم, جزم, جزم دوبارہ مل کے کہہ دیجیے کیا کہتے ہیں جزم اور جس حرف پر یہ جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں ساکن, ساکن, ساکن کہتے ہیں اچھا ساکن اپنے پہلے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑا جاتا ہے ٹھیک ہے ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے جیسا کہ آپ اسکرین اس پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ با واؤ پیش بو ٹھیک ہے یا آپ دیکھیے کہ یہ اس کے ساتھ مل کر پڑھا گیا اب یہاں پر جو آپ نے جو آج ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ سبق ہمارا ہے حروف مدہ کا کس کا سبق ہے حروف مدہ دوبارہ ایک مرتبہ دوہرائی کس کا سبق ہے؟ حروف مدہ حروف مدہ تین ہیں کتنے ہیں تین حروف مدہ تین کون کون سے الف مدہ کون سا ہے واؤ مدہ واو مدہ یا مدہ یا مدہ حروف مدہ کتنے ہیں تین حروف مدہ کتنے ہیں حضور تین ہیں اچھا اور یہ کون کون سے ہیں الف مدہ واو مدہ یا مدہ تمام اس ٹائم پر مل کے دوہرائیے مدریس چینل کے ناظرین بھی دوہرائے عروف مداح کتنے ہیں تین اور کون کون سے ہیں الف مدا باؤ مدا یا اب یہ کب ہوتے ہیں یہ آئیے سنیے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدا ہوگا جیسے آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ کریں گے با الف زبر با یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا الف مدا ہوا کیا ہوا آئیے باؤ مدا سیکھیے واؤ سے پہلے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا واؤ ساکل سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا جی بتائیے واؤ مدا کب ہوگا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو مدہ ہوگا جیسے وا واؤ پیش بو آپ پڑھیے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا جیسے آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں با یا زیر بی حروف مداح کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑیں گے آئیے ہجے کا ایک طریقہ کار ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ شاء پھر اس سختی کا آغاز کریں گے پر یہ با الف زبر با با باف زبر با با واؤ پیش بو با وا پیش بو با یا زیر بی با با آئیے کچھ دورہ لیتے ہیں غروف مداح کتنے ہیں کون کون سے ہیں بتائیے آپ بتائیے حضرت کہ جو ابھی ہم نے سیکھا کہ الف مدا کب ہوگا الف سے پہلے ڈبل ہو تو الف مدعا ہومیر سنت کا رسالا کفن چوروں کے ان کے شافت اچھا اللہ. اللہ. آپ اللہ. بتائیے کہ واؤ مدہ کب ہوگا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو مدہ اللہ ایمان افروز وسالہ قبر کا امتحان ماشاء اللہ ابھی سبق بتایا گیا ہے اور الحمد عز و جل انہوں نے اس قائدوں کو بھی درست بتایا کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو مدا ہوتا سگے دیجیے آپ ارشاد فرمائے کہ یا مدہ کب ہوگا یا دن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا امیر علیہ سنت کردے اللہ کے سر میں سوہار لگے دیجیے ماشاء اللہ اچھا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف مدہ کو کس طرح پڑھیں گے امیر علیہ کا تو یہ قاعدہ انشاءاللہ اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو تختیب پڑھنا آپ کے لیے بے حد آسان ہو جائے گی تو کہ اتنے کے بعد اب اس قاعدے کو اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا آئیے اس تختی کی مشق کرتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم با الف زبر با باف زبر, با با زبر, با با زبر با اچھا حجے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر ہر حرف کو اس کے مکمل مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے ٹھیک با واؤ پیش بو وا پیش بو با یا زیر بی یا زیر بابو با بو تا الف زبرتا تا واؤ پیشتو تا واؤ پیشتو تا یا زیر تی زیر تی تا تی تا تی سلف زبر سا سلف زبرس پیشو سا واؤ پیشو سیر سی سی سا سی سا, سی, سا سی جیم الف زبر جا جیم الف زبر جا جیم واؤ پیش جیم یا زیر جی جی یا جی جا جو جی ہا الف زبر ہا زبر ہا ہا ویش خو ہا وش ہُو ہا, ہا, ہا یا زیر خی ہا, خی ہا, ہا ہی خو خی ہی خا الف زبر خا خلف زبر خوا خوا خوا خوا واؤ پیش خو و خوا خوا یا زیرخی خا زر خا خو خی خا خو دال الف زبرداف زبردا دال واؤ پیش دو دال پیش دال یا زیر داد دادی زال الف زبردا الف زبردا واؤ پیش دوال دال یا زیردی ذال یا زیر دی رف زبر ربر را را را را را را پیش رو را واؤ پیش رو, را دی را دی را رو ری را رو ری را رو ری آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو پہلا پہلے دو جو ہم نے پڑھے رف را زبر راؤ را را پیش رو یہ موٹے پڑے جائیں گے پور پڑے جائیں گے یا باریک پڑے جائیں گے موٹے پڑے جائیں گے کیوں پڑے جائیں گے اسے کہ راہ سے پہلے راگ کے زبر ہے سہاننا اور دوسرے ارتھ میں راہ کے اوپر پیش ہے سہاننا کہہ دیجیے اچھا آپ کی ارشاد فرمائیے کہ یہ ری کو موٹا پڑیں گے یا باریک پڑیں گے یہاں پر راہ کے نیچے زیر ہے اس لیے راہ کو باریک گے اللہ بڑے اچھے انداز صاحب نے بتایا تو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا کہ راہ پر زبر پیش ہے اسے موٹا پڑھیں گے اور راہ کے نہیں جس زیر تو اسے باریک پڑھیں گے ماشاء اللہ آگے سبق پڑھیے زا الف زبر زا زبر زا زا واؤ پیش زو زا واؤ پیش زو زا یا زیر زی زیا زیرو زی ز سین الف زبرسا سین البرسا پیش, سو سین پیش سو سین یادیر سی سین یا سی سا سو سی سا سو شین الف زبر شین الی زبر شا, زبر شا شین پیش شو شین یا زیرشی یا زیرشی شا شی شا اب انشاءاللہ تبارک دوبارہ پتہ انہیں روا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے مدنی چینل کے ناظرین بھی مل کر پڑھے پڑھیے سو سو سی سو دو آئی گی فی پی کا دیکھیے دونوں لفظوں میں فرق وہ قاف موٹا ٹھیک اور جو بعد والا کاف پڑا گیا یہ باریک باریک پڑھیے کا کو لال لال مام نان وا وی وا آئیے اس کی ہزے میں آپ کو ارض کرتا ہوں اس ہزے سے پڑھتے ہیں اور یہ واؤ الف زبر وا واف واؤ پیش وا واؤ یا زیر وی وا وی وا وی وا ہوا ہا ہ حمزہ کھڑا زبر حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ حمزہ زبر آ نہیں ہو سکتا حمزہ کھڑا زبر آبر حمزہ واؤ پیش امزا واؤ پیش امزا یا زیر ای امزا یا زیر اچانک آپ کی ارشاد فرمائیے کہ اسے میں نے حمزہ کیوں پڑھا الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو نہیں بالکل جب بھی الف پہ کوئی حرکت آتی ہے اسے حمزہ کہتے ہیں یا الف زبریا مٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آپ نے سبق نمبر سات حروف مدہ پڑا آپ نے یہ سنا کہ حروف مدہ تین ہیں کتنے ہیں تین پہلا کون سا ہے الف مدا کون سا ہے دوسرا ہے مدہ اور تیسرا ہے مدہ الف سے پہلے کیا آ جائے کہ الف مدہ ہوگا زبر مل کر کے یہ کیا آ جائے زبر تو کیا ہوگا واو ساکن سے پہلے حرف پر کیا آ جائے کہ واؤ مدہ ہوگا ہو تو مدہ ہوگا اور یا ساکن سے پہلے كون سی حركت آئے تو یا مدہ ہوگا ٹھیک ہے الف سے پہلے زبر واؤ ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر كھینچ کر پڑھیں گے انشاءاللہ انشاء جل ابھی آپ اسكامی بھائی ان اسباک کی دہرائے فرما لیجیے آپس میں ایک دوسرے کو سبق سنائیے البر سا سا ماؤدین سا جیم الگ زبر جا جو جیم یا دیوی جی یا دی جا جی علی الحبیب اللہ وسلم مبارک اچھا میٹھے میٹھے اس طرح بھائی ہو اس سبق کے اختتام پر ایک وظیفہ دیا ہوا ہے وہ کیا ہے یا علیمو کیا ہے یا چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے یا علیمو اکیس بار اول آخر ایک بار درو شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے چالیس روز تک نہار منہ پیئیں یا پلائیں انشاءاللہ اللہ زوجل پینے والے کا حافظہ مضبوط ہوگا جو طلبہ ہیں وہ اکثر اس کی خواہش کرتے رہتا ہے کہ حافظہ مضبوط ہو اور ہم بھی یہاں مدرسۃ المدینہ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی حافظہ مضبوط چاہیے آپ اسلام بھائی بھی اور مدری چینل کے ناظرین بھی اگر اس ورد کو اپنائیں جو الحمد اللہ میں شیخ طریکت امیر سنت کی طرف سے ملا ہے انشاء تبارک انشاءاللہ, انشاءاللہ تبارک و حافظہ مضبوط ہوگا اب ہوگا شاء اللہ حبیب و الحمد اللہ رب المین و سلاۃ وسلم و علا سید المرسلین اما بعد الب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرفید والسلام وسلام یا رسول اللہ علیہ اللہ والا علی کََََََََََََََََََََ صحابیا حبیب اللہ والسلام السلام یا نبی اللہ علی کََََََََََََََََََََ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درو شریف نہ پڑا اس نے جفا کی الحبیب علیہ وسلم فیضان بسم اللہ پر ہمارا درس جاری و ساری ہے آئیے اسی کے اندر سے میں آپ کو دعوت اسلامی کی ایک بہار سناتا ہوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بے شک اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کی تو بہت بڑی شان ہے اور ان کی کرامات کے بھی کیا کہنے ہیں؟ اور یہ کرام رحم اللہ تعالیٰ کی غلامی تبلیغ غلان سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ترہ امتیاز ہے اس سے وابستگان پر بھی رب کائنات عزوجل کے ایسے ایسے انعامات ہوتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہیں چنانچہ بروز اتوار 26 ربیع نور شریف سن 1420 سو بیس سے مطابق 11 جولائی انیس سو ننانوے بوقتے دوپہر پنجاب کے مشہور شہر لالا مسا کی ایک مصروف شارہ پر کسی ٹرالر نے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار مبلغ دعوت اسلامی محمد منیر حسین اطاری علی رحمت اللہ الباری محلہ ساکن اسلام پورا لالا مسا کو بری طرح کچل دیا یہاں تک کہ ان کے پیٹ کی جانب سے اوپر اور نیچے کا حصہ الگ الگ ہو گیا مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھر بھی وہ زندہ تھے اور حیرت بالا حیرت یہ کی حواس اتنے بحال تھے کہ بلند آواز سے السلاۃ السلام علیہ کا یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے جا رہے تھے لالا مسا کے اسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دے دینے پر انہیں شہر گجرات کے عزیز بھٹی اسپتال لے جایا گیا انہیں اسپتال لے جانے والے اسٹانی بھائی کا مقصد بیان ہے الحمدللہ للہ محمد منیر حسین اطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی زبان پر پورے راستے اسی طرح بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا یہ مدر منظر دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران و شجدر تھے کہ زندہ کس طرح ہیں اور حواصل بحال کے بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ پڑھے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا با اور با کمال مرد پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے کچھ دیر بعد وہ خوش نصیب عاشق رسول محمد منیر حسین اختاری علیہ رحمت اللہ الباری نے بارگاہ محبوب باری عز و و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس بے قراری اس طرح اس پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آ جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے یا رسول اللہ, عز و و صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجیے اس کے بعد بابا بلند لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے آل جی آل آل ہاں آل جو مسلمان حادثے میں فوت ہو وہ شہید ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مقصرت ہو آل آل واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا میٹھے میٹھے اسکے بھائیوں یہ واقعہ ان دنوں مختلف اخبارات نے شاع کیا تھا الحمد للہ شہید دعوت استن محمد منیر حسین اطاری علیہ رحمت اللہ الباری دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلغ تھے اور حادثے کے ایک روز کبھی آشیقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ سفر کر کے لوٹے تھے <سلامت> روزانہ سدائے مدینہ بھی لگاتے تھے میں <سلامت> <سلامت> <سلامت> مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر دوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا سدائے مدینہ کہلاتا ہے اور یہ مدنی انعام میں بھی سوال آتا ہے کیا آپ نے سدائے مدینہ لگائی تو نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا سدائے مدینہ کہلاتا ہے الحمد للہ بے شمار خوش نصیب اسٹائل بھائی یہ سنت ادا کرتے ہیں تو یہاں جو اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں گا ان موبائل کے ذریعے اس کے علاوہ جو کہیں کہ ہمارے گھر پر آ کر دستک دے دیجیے ہماری گھنٹی بجا دیجیے جو کہ انہیں جا کر ان نماز فجر کے لیے ضرور جگائیں گے انشاءاللہ تو جی ہاں نماز فجر کے لیے جگانا مسلمانوں کو جگانے سنت ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ قبیلہ بنی ثقیف کے ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوتے ہوئے شخص پر گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلاتے سبحان اللہ جو خوش نصیب سدائے مدینہ لگاتے ہیں الحمد للہ زمجل ادائے سنت کا ثواب پاتے ہیں یاد رہے پاؤں سے ہلانے کی سب کو اجازت نہیں سب کو اجازت نہیں ہے صرف وہ بزرگ پاؤں سے ہلا سکتے ہیں جس سے سونے والے کی دل آزاری نہ ہوتی ہو ہاں اگر کوئی مانے شرعی نہ ہو تو اپنے ہاتھوں سے پاؤں دبا کر جگانے میں حرج نہیں یقین ہمارے میٹھے میٹھے عقم مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنے کسی غلام کو مبارک پاؤں سے ہلا دیں تو اس کے تو سوئے ہوئے نصیب جاگ دیں اس کے سوئے ہوئے نصیب جگا دے اور کسی خوش بخت کے سر آنکھوں سینے پر اپنا مبارک قدم رکھ دیں تو خدا کی قسم کونین کا چین بخش دیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر اے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جدر چاہو رکھو قدم جانے عالم سل حبیب الحمد للہ ایسا لگتا ہے محمد منیر حسین عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی خدمت دعوت اسلامی رنگ لائی اور انہیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اس کا آخرت میں بیڑا پار ہے چنانچہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت وسلم تعالی علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو داخل جنت ہوگا فضل و کرم جس پر بھی ہوا اس نے مرتے دم کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں گیا لا تو الحمد للہ عزاء تبلی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے, کے مدنی ماحول میں بکثر سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگرام پرانی سطح منڈی میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں بر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے اپنے شہروں میں ملکوں میں پتہ کیجئے جہاں دعوت اسلامی کا مدنی اجتماع ہوتا ہے وہاں شرکت کیجئے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ پُر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ زوجل اس کی برکت سے پابندی سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑنے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے اور آپ بھی آپ اسلامی بھائی بھی میرے ساتھ یہ مدنی مقصد دوہرائے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ مدنی مقصد دوہرا لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی فلاح کی کوشش کرنی ہے اپنے اس استاح کے لیے مدنی نامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس استاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اللہ کرم ایسا او کرے, کرے تج پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم باشی مچی باشی ہو آمین بجاین النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ ملک سنتے ہیں اعوذ اللہ الرجیم اللہ بسم الرحمن الرحیم تبارك سلام. الذي بيده الملك وهو عناكم لشيش قدير الذي خنق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفود الذي خنق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع المهر هل ترى من المتور وَمَا الَّذِي بَصَرَكَ وَتَيْن يَا قَالِبًا لَكَ الْبَصَرُ خَاصِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ, ولقد زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلَهَا وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وبكس إذا ألقوا فيها سمعوا لها شريقا وهي تفور تجاد تنيز من الغيب كلما ألقوا فيها فوجا فألهم خزنتها ألم يأتوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذيرا فكذبنا وكلنا ما نسل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فَقانُوا لَوْلَا لَمَّا نَسْمَعُ وَنَأْتِي مَا كُنَّا فِيهِ أَصْحَابَ السَّعِيرِ فَاتَّنَفُوا بَيْنَ ذِمِّهِمْ فَصُعِقَ الصَّادِقُ بِالسَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ هُمْ الْمُصْلِحُونَ لَنَجْزِيَنَّ كَبِيرًا وَأَسْلِمُوا وهو هو الذي نطق الخليق هو الذي جاناكم الأمر الأول لا قوس شيئ من اكبها وقدم من اسمه واليه هي النشور ام من في السماء ان يرسل عليكم الارضيه تمون ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نزيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نزيل أولم يروا إلى خير طوبهم ما يحبكم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما من هذا الذي هو جوند لكم ينصركم من دون الرحمن إذ كافرون إلا فيه أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل لجوء عدوهم ونور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قُل إِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ يُخْفِي الْأَشْيَاءَ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن من حساب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه وزكلنا فاسبع لهم ونهر في ظلال مبين قل أرأيكم إن أصبح حلاؤكم ضورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر آئیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطوف مصطفیٰ عز وجل وسلّہ تعلی علیہ وسلم ہم سب کی یہاں پر حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ اللہ پڑھنے پڑھانے اور درس میں جو غلطیاں ہو گئیں اسے مواف فرماؤں تمام گناہوں کو مواف فرماؤں عمل کا جذبہ دے دے اللہ اللہ ہم سب کو پانچ چھ نمازیں با تکبیر تقبیر اولا کے ساتھ سفید اول میں ادا کرنے والا بنا رہا ہوں سچا بکاشی کے رسول بنا والدین کا فرما بردار کر ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مقفرت جتنے اسلامی بھائی یہاں پر حاضر ہیں چینل پر جو ناظرین وقت دنیا بر میں شامل ہے یا اللہ ان سب کی تنگستیاں قرضداریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما اللہم سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیب اللہم امید امید یا اللہم سب کی جان مان عزت آبرو سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی فضل مولائے سال حجب بیت اللہ کی بعد اب حاضری ایمان عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت کی موت اور جنت البقی میں مچھر نسیح فرلا عالم اسلام کا بول بالا فرلا دشمنا نے اسلام کا منہ کالا کرا ہمارے شیخ دریکت امیر ایل سنت بانی دعوت اسلامی <سؤال> کہ علم میں عمر میں عمل میں وسعتیں برکت آتا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قسو مجبور کیبک یادین علیہ وسلم تسلیمہ وسلم سلیم حمد اللہ رب العالمین برحمتی قیاار حمر الرحمین لاحم